اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصبی و نسلم على رسول کریم امنا بات پچھلے درس میں ان کتابوں کے نام ذکر کیے گئے تھے جو ہمارے اکابر کی لکھی ہوئے کتابیں ہیں اور مرزائی لوگ ان کے حوالوں کو توڑ مڑ کر اور اپنے مطلب کی عبارتیں کاٹ کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں جسے عام انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے آج کے درس میں ان کی طرف سے حیاتی عیسیٰ کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان کے جواب ہیں انشاءاللہ ان کی طرف سے پہلے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے قیامت کے قریب تو آیا وہ نبی بن کر آئیں گے یا نبی نہیں ہوں گے اگر وہ نبی بن کر آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں یہ تو آپ کی ختم نبوت کے خلاف ہے اور اگر نبی بن کر نہیں آتے تو کیا ان کو نبور سے ہٹایا گیا ان سے نبوت کو واپس لے دیا گیا کس کیفیت میں آئیں گے اور سوال بڑا عجیب ہے ایک عام آدمی جس کی نگاہ میں وہ حدیثیں نہ ہوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے ان کو جو نبی بنایا گیا تھا وہ بنی صرح کے لیے بنایا گیا تھا اور اس زمانے جب وہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے حق کو ادا کر دیا تھا اور حق کو ادا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک مددگار کی حیثیت سے آئیں گے یہاں پر نبوت کا کوئی کام ہی نہیں رہا نبوت کو جو کام تھا وہ وہ ادا کر چکے اب جب دوبارہ قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ مددگار کی حیثیت سے آئیں گے اور جب مددگار کی حیثیت سے آئیں گے تو ان کی نبوت کا کام باقی ہی نہیں رہا تو وہ اپنے زمانے کے نبی بھی تھے اور اس زمانے میں جب وہ آئیں گے تو وہ خلیفہ اور امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے چنانچہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یوشق و حکم قریب ہے کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ عیسی علیہ السلام تمہارے درمیان میں نازل ہوں گے وہ نزول فرمائیں گے آسمانوں سے اتریں گے اور وہ جب آئیں گے تو ان کی حیثیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی متعین فرما دی آپ نے فرمایا کہ وہ حکم ہوں گے یعنی خدیفہ ہوں گے مسلمانوں کے مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے خلیفہ ہوں گے حکمران ہوں گے نبی نہیں ہوں گے عادل اور منصف بادشاہ ہوں گے ظالم نہیں ہوں گے تو امتی ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے اس سے نجع نبوت کا کوئی تعلق ہی نہیں نبوت کے چھیلنے کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے یہاں سے جانا ہو اولڈم جانا ہے یا برائے پیڈ جانا ہے وردی سے ہوتے ہوئے اب وردی میں میں نے کسی کو کوئی پیغام دینا تھا وہ پیغام میں نے وہاں دے دیا میسج دے دیا اور پھر میں آگے اپنے کام سے چلا گیا تو اب وردی میں میسج دینے کے بعد کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ برائے پیڈ جب میں جا رہا ہوں تو میسج میسیج کام میرا ختم ہو گیا وہ مجھ سے چین لیا گیا نہیں وہ میں نے ادا کر دیا جب وہ میں نے ادا کر دیا تو آگے اس کی ضرورت نہیں رہی دوسرا سوال کہہ دیں کہ کیا وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا آپ صدی اللہ علیہ سے کی شریعت پر اب جو آدمی میرے گھر آئے گا میرا مہمان بن کر آئے گا تو جو کچھ میں اس کو کھلاؤں گا وہ وہ کھائے گا یا اپنی مرضی سے کھائے گا اس کا کیا مل آج وہ غریب سوال ہے چنانچہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں سراہدن لکھا ہے کہ یقوم و بےشرعینہ لا بشروی وہ جب آئیں گے تو وہ ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے اپنی شریعت کے مطابق نہیں اس لیے کہ ان کی شریعت اس امت کے لئے نہیں ہے اور جس امت کے لئے تھی وہ امت اس پر عمل کر چکی ہے اور وہ گزر چکی ہے وہ بنی اسرائیل تھے اور پھر مزے کی بات یہ قرآن کریم کے عجیب غریب نقطہ ہے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا حضرت آدم علیہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا لیکن ایک ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور ایک ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کیا کہ لقد من اللّہ علمین اب بآفیم رسول المین الفرم یتل علیہم آیات و ثقیم و محمد کتاب ولفکم کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے اور حکمت سے سنت رسول اللہ مراد ہے اکثر مبَصرین کے مطابق کہ کتاب سے قرآن مراد ہے اور حکمت سے مراد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے اچھا جب اللہ تبارک و تعالا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان گنائے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم نے تم پر یہ افسان کیا یہ احسان کیا یہ احسان کیا تو اس میں ایک احسان اللہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ عز عالم تو کرکمت اللہ حکم اللہ عالم تو کر کتابہ کہ اے عیسیٰ آپ وہ وقت بھی یاد کرو کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی سکھایا تھا والحکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سکھائی تھی و اور موسا علیہ السلام کی تورات بھی سکھائی تھی اور آپ کی اپنی انجیل بھی سکھائی جی حکمت اور کتاب کے الفاظ کسی اور پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوئے یہ جی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں آ کر اس امت کو یہی چیزیں سکھالی جی وہ قرآن کا انداز ہے تو جب قرآن نے ہی اس کو ذکر کر دیا اور متعین کر دیا اور ان کو پہلے سے یہ چیزیں سکھائی گئیں تو اس لیے سکھائی گئی نا کہ آخر میں جا کر انہوں نے اس پر کرنا ہے تو پھر یہ اعتراض اٹھانا کہ وہ اپنی شریعت پر عمل کریں گے یا اس شریعت پر عمل کریں گے یہ تو جہالت کے سوال اور کچھ بھی نہیں تیسرا سوال اور یہ اس سے بھی بڑی جہالت کا سوال ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس شریعت پر عمل کریں گے تو کیا وہ اس شریعت کو کسی سے پڑھیں گے اب جب قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ عالم تو کا اے عیسیٰ میں نے آپ کو سکھایا اور جب متکزم کا سیخا بھی ذکر نہیں کیا یہ عربی گرامر کا نقطہ بدلا ان لڑکوں کی وجہ سے جب متقلم کا سیخا بھی ذکر نہیں کیا کہ کوئی تعویل نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے واسطے سے یا کسی اور انسان کے واسطے سے سکھایا ہو اللہ نے واحد متکزم کا سیکھا ذکر کیا کہ اے عیسیٰ میں نے آپ کو سکھایا ہم نے نہیں ہم کے لفظ کو بھی ذکر نہیں کیا بیچ میں تاکہ آئندہ جا کر کوئی آدمی یہ شیطانی نہ کرے علم تو کر میں نے آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت جب میں نے سکھایا تو پھر کسی اور سے پڑھنے کا سوال ہی نہیں رہا اور اس سے ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ نے نہیں سکھایا بلکہ اس کو استادوں نے سکھایا اس کے استادوں میں ایک نام آتا ہے مولانا فضل الہی کا ایک نام آتا ہے مولانا فضل محمد کا اور ایک نام آتا ہے گل علی اور گل علی جو تھا یہ کٹر شیت اس کا استاد اچھا سوال نمبر چار اور یہ بھی عجیب و غریب سوال ہے کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو جب اللہ دو فرشتوں کے ذریعے سے اتاریں گے مینارے تک اور پھر مینارے سے نیچے سے مسلمان سیڑھی لگائیں گے اس مینارے کے اوپر تک اور وہاں سے وہ سیڑھیوں پر اتریں گے تو جو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مینارے تک لا سکتا ہے کیا وہ نیچے نہیں لا سکتا سیڑھیوں کی کیا ضرورت یہ سوال ہے ادا کی تو بالکل بے وقوفی والا سوال ہے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو چاہے جیسے اتارے جس کے فیر میں اتارے ہم مخلوق ہیں ہم مملوک ہیں ہمیں اللہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیڑھیاں لگا کر ان کا اس سے نیچے اترنا اس کا ذکر نہ کسی قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آئند المنارتہ سفید مینارے کے پاس وہ اتریں گے یہ نہیں کہا کہ سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر سیڑھیوں پر اتریں گے اس کا تو ذکر نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم ان کی اس بات کو سچ بھی مانیں تو اس میں ہم کہیں گے بطور حکمت کے ہم کہیں گے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمان جتنی تیری طاقت ہے تو اپنی طاقت کو استعمال کر جہاں تو بے بس ہو جائے وہاں سے پھر میں اپنی قدرت کو استعمال کروں گا تو لہٰذا سیڑی لگا کر اس سے ان کو نیچے اتارنا یہ مسلمان کی طاقت میں ہے اور اس سے اوپر آسمان سے وہاں تک لانا یہ مسلمان کے بس میں نہیں ہے تو اللہ کہنا چاہتا ہے مسلمان سے کہ جتنی تیری طاقت ہے جتنی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے وہ برداشت کر لے اور جو تم سے باہر ہے پھروں میں تمہاری طاقت سے باہر ہے وہ پھر میں کروں گا یہ ہے ان کے سوال پانچواں سوال یہ تو لطیفے سے کم نہیں ہے پانچو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتریں گے تو ان کے پاس نیشنلٹی کون سے ملکی کی ہوگی پاسپورٹ کون سا ملک کا ہوگا کرنسی کون سے ملک کی ہوگی اللہ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کو کہا جائے کوئی آدمی برٹش سٹیزن ہو اور یہی انگلیڈ میں ہو اور اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہارے ٹاؤن میں ابھی ڈیوڈ کیمرون آنے والے ہیں تو یہ آگے سے کہے گا کہ اس کے پاس نیشنلٹی کون سے ملک کی ہے بھائی اللہ کے بندے اس کے ملک میں جس کے ملک میں رہتا ہے اسے نیشنلٹی مانگتا ہے یہ کیسی وہ اگر اس نے نیشنلٹی تمہیں دیا تو تم پر اس کا احسان ہے تم اس سے کیسے نیشنلٹی مانگتے ہو جب اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلاحیت حدیث میں کہتے ہیں کہ بادشاہ بن کر اتریں گے من سے بادشاہ بن کر اتریں گے تو مسلمانوں کی حکومت ہے اور ساری حکومت ان کی ہے تو وہاں کا کیا کام کیسے بیوقوفی والے سوال ہے اور جب وہ آئیں گے تو یا تاخہ سارے دین ختم ہو جائیں گے صرف ایک دین اسلام باقی رہے گا اور وہ پوری دنیا میں حکمران ہوں گے خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے تو پھر میں نے کا کیا سوال اور بزنس کا اور کرنسیوں کا اس کا کیا سوال ہے, یہ تو ایسے ہے جیسے کہ فائننس منسٹر سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کرنسی تمہارے پاس کون سے ہونی چاہیے کہ میں ہی اس کا منسٹر ہوں میں ہی اس کو بنواتا ہوں تم کون ہوتے پوچھنے والے اچھا آگے مزے کی بات یہ تو اس سے بھی بڑا لطیفہ ہے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آ کر خیمزیر کو قتل کرنا یہ ان کی تو نہیں ہے ایک پیغمبر ہو کر وہ جا کر وہ خمزیر کو قتل کریں یہ تو ان کی شان کے خلاف یہ ہے سوال احلان کے اگر خود تھوڑا سا سوچتا تو اس کو جواب آ جاتا کہ بھائی دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کام جو بھی ورکر کرے اس کی نسبت بڑے کی طرف ہوتی ہے جو انسان بھی دنیا میں کام کرے مثلا گھر کا بڑا ہے اب مثال کے طور پر یہاں اس مسجد میں پیچھے سال جو سادہ جلسہ ہوتا ہے بالکل ایک سیدھا سادہ اگزامپل ہے اب یہاں پر مکتب میں استاد پڑھاتے ہیں افاہیں پڑھاتی ہیں محنت ساری ان کی ہے رزلٹ ان کا نسبتا علاقے میں کچھ اچھا ہو گیا تو بچے داخل ہو گئے لیکن انہوں نے کیا کہا سے میں انہوں نے میرا نام لیا کہ یہ آئے تو شروع میں اتنے بچے تھے پھر اتنے ہو گئے اور یہ ان کی محنت ہے اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے ادان کی جاتا استادوں کو ہے لیکن انہی استادوں نے خود ہی میرا نام لیا اس لیے کہ ان کی نظر میں میں ان کا بڑا ہوں تو یہ دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑے کی طرف کام کی نسبت کی جاتی ہے لیکن کام کرنے والوں کوئی اور ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو اہلی کتاب ان سے لڑیں گے وہ تو مارے جائیں گے اور جو نہیں لڑیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو اب جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہی تو خنجیر کو پالنے والے بھی تھے اور کھانے والے بھی تھے تو جب وہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو اپنے ہاتھ کو قدر کریں گے اور آگے دوسروں کو نہیں پالیں گے تو خنجیر ختم ہو جائیں گے نسبت حضرت عیسی علیہ اسلام کی طرف ہوگی لیکن وہ فارسی میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ در گورا حافظ جوٹے کا حافظ نہیں ہوتا اب اس نے خود کیا کیا اللہ کے بندے نے مرزائیوں کے ایک مفتی ہے مفتی صادق کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر حبیب لگتا ہے کہ وہ بھی دنیا میں اندھا ہی تھا کہ اس کو محبوب یہی مرزا ہی ملا جو آنکھ سے بھی کھانا تھا وہ اس کے صفحہ نمبر 162 پر لکھتا ہے مرزا قادیانی کے ایک مرید نے شکایت کی ایک مرید نے شکایت کی کہ لوگ مجھے کتا مار پیر کہتے ہیں ایسا پیر جو کتوں کو مارتا ہے مرزا نے آگے سے کیا کہا اس پر مرزا قادیانی نے کہا اس میں کیا خرج ہے اس میں کیا حرج ہے یہ کون سی پریشانی کی بات ہے خدا نے مجھے سور مار کہا ہے خدا نے مجھے سور مار کہا ہے میں خنزیر کو مارتا ہوں اور یہ خدا نے میرا ذخب رکھا ہے اب خود اگر حضرت جی آپ کا خنزیر کو قتل کرنا اور آپ کا اس کو بطور صفت کے فخر کے اختیار کرنا آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے تو پھر اسا اسلام کی شان کے خلاف آپ کی قرار دیتے ہو ہوفے گورڈویا میں بھی یہی کہا ہے خزائن میں بھی یہی کہا ہے اور بڑے فخر سے کہا ہے کہ میں سور مار خا... سور مار ہوں یعنی کو قتل کرنے والا ہوں پھر آگے اس نے تھوڑی سی وہ محدثین کی تو وزا اور کذاب اور لوگ ہوا کرتے تھے لیکن لگتا ہے کہ مرزا قادانی جو ہے وہ ان کا بھی بڑا ہے یہ کیا کرتا کہ یہ ایک حدیث سنایا کرتا اور اس حدیث میں کہتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عیسیٰ اسلام آئیں گے تو کچھ لوگ جائیں گے ان سے ملاقات کے لیے تو جب ان کے گھر کی نوک کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا کہ وہ گھر پر نہیں ہے وہ خنزیر مارنے کے لیے گئے ہیں اب اس کو وہ بطور حدیث کے پیش ہے اور پھر دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر مرزا قادیانی اتنا ہنستا اتنا ہنستا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے یعنی یہ بطور غیب کے اور بطور استحصہ کے اس کو پیش کرتا پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں یہ تو اس کا اپنی طرف سے بنا بنائے جھوٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر خنزیر کو مارنے کے لیے جانا جرم ہے تو ابھی جو ہم آپ کی شان میں آپ کی کتابوں سے حوالے پیش کر چکے ہیں تو ان کے بارے میں کیا قرم ہے تو یہ بہرحال یہ بھی لطیفے سے کم نہیں آگے بڑی عجیب و غریب باتیں اس نے کی ہیں اور ایک عام کچے ذہن کا آدمی ان سے بالکل چکرا جائے گا اگر اس کے ذہن میں تھوڑی بہت باتیں نہ ہوں تو وہ چکرا جائے گا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں یہ مسجد جائیں گے تو وہ چک جائے گا اچھا یہ قرآن پڑھیں گے تو انجیل پڑھے گا بائبل پڑھے گا یہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقَََََََدسس کی طرف منہ کرے گا یہ شراب نہیں پیئیں گے وہ شراب پیئے گا اللہ زب یہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے تو وہ اس کا گوشت کھائیں گے اللہ زب اسلام کے حرام و حلال کی پابندی نہیں کرے گا اس لیے کہ بخود مرزا کے یہ اس کے مذہب میں جائز باتیں تھیں تو اب جب وہ آئے گا تو وہ پھر یہی کام کرے گا تو اس کا آنا خلاف عقل ہے اس کو نہیں آنا چاہیے اب یہ بھی جہالت کی بات ہے بھائی جب آپ نے وہ حدیثیں پڑھ لی کہ جس میں یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہوگی اس وقت وہ آئیں گے مسجد میں اور مسلمانوں کے امام اس وقت امام مہدی ہوں گے جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں گے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ آگے بڑھیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ نہیں تھے کی مدد حاضر نماز آپ پڑھاؤ گے یہ اس امت کا ایک اعزاز ہے یہ ان کی ریسپیکٹ ہے اللہ کے ہاں تو اب مہدی علیہ السلام کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے بیت المقدس کی طرف یا کعبے کی طرف کیوں گی کس طرف کعبے کی طرف نا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے یا نہیں تو مقتدی امام کو فالو کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے فالو کرتا ہے نا مخالفت تو نہیں کرتا اور پھر بقیہ نمازیں وہ پڑھائیں گے اسی طریقے سے تو جب وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور جب مسلمانوں کی مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور جب اس امت میں خلیفہ اور امتی بن کر آئیں گے تو پھر اس طرح کی بےحود باتیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے پیش کرنے اس کا کیا کام اچھا آگے سوال جو ہے یہ جی اس سے بھی بڑی جہالت ہے کہتے ہیں کہ جب وہ نازل ہوں گے تو کیا قرآن کی آیت منسوخ ہو جائیں گی قرآن کی جو آیتیں ہیں کیا یہ منسوخ ہو جائیں گی اسی لیے کہ جب وہ آئیں گے تو اس کے خیال میں تو پیغمبر بن کر آئیں گے تو جب پیغمبر بن کر آئیں گے اس قرآن کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی تو کیا یہ منسوخ ہو جائیں گے یہ سوال ہے حالانکہ اس کا جواب تو پیدا آ چکا کہ وہ امتی بن کر آئیں گے اور ان کے آنے سے قرآن کی آیتیں اور مضبوط ہوں گی یہ کمزور نہیں ہوں گی نہ منسوخ ہوں گی اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ بہت سارے وعدے ایسے تھے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا وعدہ تھا کہ رومی جو ہیں یہ ایرانیوں پر غالب آئیں گے یہ آپ کی زندگی میں یہ واقعہ آ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ مسلمان حج کے لیے یا عمر قضا کے لیے دوبارہ مکہ جائیں گے اور وہ چلے گئے پھر اس کے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا کہ مکہ فتح ہوگا وہ فتح ہو گیا یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئے تو کیا ان کاموں کے ہونے کے بعد آیتیں منسوخ ہو گئی آیتیں قیامت تک پھڑی جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک وعدہ تھا وہ پورا کیا گیا تو اسی طرح نزول غیشہ یہ بھی اللہ کی درم سے ایک وعدہ ہے وہ آئیں گے اور ان آیات کو اور مضبوط کریں گے کہ خود بھی ان پر عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے اس کا منسوخ ہونے سے کوئی تازہ آگے بڑے مزے کی بات ہے کہتا ہے کہ مسیح تو میں خود ہوں مسیح خود اس نے دعویٰ کیا تھا نا عیسیٰ ہونے کا تو پھر اس پر سواد ہوا کہ آپ مسیح ہیں تو مسیح کی نشانی تو یہ بدلائے گی کہ وہ دجال کو قتل کرے گا تو آپ نے تو یہ کام نہیں کیا تو کہتے ہیں نہیں وہ قتل سے مراد جو ہے نا وہ تلوار کے ذریعے سے قتل کرنا نہیں پین کے ذریعے سے قتل کرنا ہے اور ان میں کر چکا ہوں اب اس وقوف سے اگر وہ یہ کہ تم نے کون سے دجال کو قتل کیا کون سے دجال تیرے مقابلے میں آیا اس زمانے کے دجال تو یہی لوگ تھے جو وہاں جا کے قابض ہو گئے تھے اور ان کی ملکہ کو وہ لکھتا ہے وکٹوریا کو لکھتا ہے کہ تم زمین کا نور ہو اور میں آسمان کا نور ہوں اور تمہارے نور کی کشش نے مجھے زمین پر اتار ہے ان کو تو نور بنا کے لکھتا ہے <laughs> اب خود سوچیں کہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی خان صاحب اتنی توجہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہیں کہ دجال کے مقابلے میں واقعہ مسلمانوں کی شکر کشی ہوگی ان سے دو جنگیں ہوں گی اور پھر تیسری جنگ کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جہاں تک اس کا ان کا سانس جائے گا تو وہاں جس جس یہودی پر پڑے گا وہ اسے مرے گا اور دجال بھی ان کو دیکھ کر وہ پگرنا شروع ہو جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں پگرتا ہے یہ جی کیفیت ہے لیکن مہاراج چونکہ اس کی تقدیر میں یہی دیکھا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوگا تو یہ تلوار دے کر جا کر اس کو قتل کریں گے اگرچہ یہ اس کو قتل نہ کریں تب بھی وہ پھگل بگل کر مر جائے گا لیکن اس کی مقدر میں ان کی تلوار دیکھی ہے یہ حدیث کی نشانی ہے اب یہاں پر جہاد القلم کہاں سے ہے پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر وہ تلوار سے قتل ہوگا تو کہاں قتل ہوگا کون سی جگہ میں اور یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ با لط پر وہ جا کے قتل ہوگا اور لط جو ہے یہ اس وقت اسرائیل میں ہے اس وقت اسرائیل میں ہے اور باقاعدہ ان کے جو ایئر فورس ہیں ان کا جو بیس بنا ہوا ہے نا یہ اسی لطف میں بنا ہوا ہے آخر حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے تو اسی طرح ہوگا آگے یہ بات تھوڑی سی علمی ہے اگر آپ لوگ پریشان نہ ہو تو کوشش کروں گا آسان بنانے کی لیکن بہر آگے یہ کمبخ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مناف یہ قرآن محیط کی آیت ہے ٹونٹی سیون نمبر پہاڑ کی سورہ حدید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا اور لفظ استعمال ہوا ہے انزلنا کا اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے اتارنے کا لیکن یہاں پر اس کے معنی کیا ہیں پیدا کرنے کے ہیں تو جس طرح یہاں پر انزال کے معنی اتارنے کے نہیں ہیں بلکہ پیدا کرنے کے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ انزلو کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کے معنی بھی پیدا ہونے کے ہیں اتارنے کے نہیں یہاں تھوڑی سی گرامر کی بات ہے یہ ان لڑکوں کو میں سمجھا دوں پھر آپ لوگوں کو انشاء اللہ سمجھاؤں گا ایک ہے سلاسی مجرت ایک ہے سلاسی مجید فی آپ کو سمجھا دوں گا پریشان نہ ہوں ان ایک ہے سلاسی مجرت ایک ہے سلاسی مزید فی سلاسی مجرت جو ہے اس کے معنی صرف اترنے کے ہیں پیدا ہونے کے نہیں چنانچہ اس کے معنی فر اسد انحطاط میندو یہی معنی بیان کیے ہیں یہ مصباح الوغات میں بھی یہ معنی موجود ہے تفصیل تفسیر بیزا میں بھی موجود ہے امام مراغب رحمہ اللہ کے جو مفرادات ہیں اس میں بھی یہ معنی موجود ہیں اس کا معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اترنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ سلاسی مجرت کا استعمال ہوا ہے مزید فی کا نہیں ہوا اور جو مزید فی کا لفظ ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ اترنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہے کہ انا انزلا ہُویل لطل قدر تو اس کے معنی ہوتے ہیں اتا اتارنے کے اس کے معنی پیدا کرنے کے نہیں ہیں وبد حقِ انجلاہو وبل اس کے معنی بھی اترنے کے ہیں یا اور اتارنے کے ہیں اس کے معنی پیدا ہونے کے نہیں ہیں تنزل ملا گتور الحفیہ اس کے معنی بھی فرشتوں کے اترنے کے ہیں اس کے معنیٰ پیدا ہونے کے نہیں ہیں تو دونوں معنی آتے ہیں مزید کا پیدا ہونے کے بھی اور اتارنے کے بھی آتے ہیں لیکن عیسی علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجرت کا استعمال ہوا ہے مزید کا استعمال نہیں ہوا تو اس سے دھوکہ دینا یہ جہالت کی بنا پر ہے ورسل اس سے کوئی تعلق یہ تو ان کو میں نے اصل میں اس کا آسان زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں یہ جی آتا ہے کہ یو شک و کون سا لفظ ہے اور یو شک و کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس اوپر سے اتر کر آئیں گے اس کے معنی پیدا ہونے کے نہیں ہے اور انزلنا کے معنی جو ہیں وہ دونوں آ سکتے ہیں اس کے معنی پیدا کرنے کے بھی آ سکتے ہیں اور اس کے معنی اتارنے کے بھی آ سکتے ہیں تو نہ کو ینزلہ کے ساتھ جوائن کرنا یہ غلطی ہے یہ دھوکے بازی ہے فراڈ ہے یہ ٹھیک نہیں پھر چلیں اگر ہم اس کی بات مان بھی لیتے ہیں مرزا کی یہ بالکل سیدھی ساری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کے یہاں پر یمس کے معنی پیدا ہونے کے ہیں تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی خود اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی یا وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگے جا کر پیدائش ہوگی ظاہر کے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ پیدا پیدا ہوئے ہیں عقیدہ تو یہ بھی نہیں رکھتا کہ وہ بعد میں جا کے پیدائش ہوگی تو پھر یہاں پر اس کے معنی پیدائش کے کیسے رہتے آگے ایک بڑا پیارا سوال ہے کہتے ہیں جی حدیث شریف میں جی آیا ہے حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب نیک مومن جو ہے نا جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے کھول دی جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے کھول دی جاتی ہے تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ روزہ اقدس میں جا کے دفن ہوں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خبر اتنی کھلی ہوگی حضرت ابو بکر کے لئے اور عمر کے لیے رضی اللہ علیہ اتنی کھلی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہوگی تو یہ جو ہم عام یہاں پر عام قبرستانوں میں دفن کر دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کی قبروں میں دفن کر دیں کتنی جہالت کی بات ہے بھائی وہاں قبر کا کھلنا جو ہے وہ اس کا یہاں سے تعلق نہیں وہ برزخی زندگی ہے وہ وہیں جا کر انسان کو سمجھ میں آئے گی دنیا میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اور پھر یہ کہ اگر اس طرح کھلنا مراد ہے پھر تو ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے تو کیا وہ قادیان تک ساری زمین آپ کے لیے کھول دی گئی اور مرزا قادیانی کے قادیان میں قبر ہے تو کیا یہ بھی روزے میں شامل ہوگی یہ تو بات نہ ہوئی فضیلت کے اعتبار سے کسی کو نوازنا یہ اور بات ہے لیکن حقیقی جسمانی دہا سے کسی کے لیے جگہ کا کھول دینا یہ اور بات ہے وہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کا مطلب آسان سے یہ ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اتنی جگہ سے اس کو اس قبر کے فائدے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے مٹی بھی ہٹ جاتی ہے اور وہ باقی قبر والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے یہ مطلب اس کا ہے پھر آگے بڑی خطرناک بات کی ہے میں نے کہتے ہیں کہ جی تو ہم سب مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل ہیں یہ تو ہم سب مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے بچانا چاہا تو آپ کو تو غارثور میں رکھ دیا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے بچانا چاہا تو ان کو آسمان کر لے گا یہ عقل نہیں مانتی یہ عقل نہیں مانتی کہ اس طرح ہوئی. کیوں اس لیے کہ جو افضل ہے آسمانوں پر تو اس کو جانا چاہیے اعلان کہ یہ سوال بھی نادانی کہلا اور کچھ نہیں اللہ کے بندے جو افضل ہے وہ تو آسمانوں پر ایسا جا چکا ہے کہ آسمانوں سے بھی اوپر جا چکا ہے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کو بھی کراس کر کے اوپر چلے گئے ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک تنگ جگہ میں رہنا یا زمین میں رہنا اور دوسرے کا آسمان میں یا اونچی جگہ میں رہنا یہ فضیلت کی دلیل نہیں ہے اور پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے پیغمبروں سے افضل ہیں حدان کی اس کو کوئی بھی نہیں مانتا پھر جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا تو صحابہ پھر قبر کے اوبر تھے یا نیچے تھے اوبر تھے نا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں یا کبھی ہم جب جاتے ہیں روزے پر سلام پیش کرتے ہیں تو ہم اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں ہم اوپر ہوتے ہیں تو اوپر ہونے سے لازم تو نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ عصم اللہ ہم سے مفجود ہوگا اور ہم ان سے افضل ہوگا۔ پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو سیسوں میں آیا ہے حضرت ابوبکر کا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کسی کا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو سامنے سے ان شخین میں سے کوئی آئے تو انہوں نے کہا کہ نیا مرکب کہ بہت اچھی سواری پر سوار ہو کر تم آ رہے ہو ظاہر ہے کہ بھی کریم صدم کے نواز سے ہیں اور بہت پیار سے آپ صدم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو پالا ہے بڑا کیا ہے تو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے تھے سامنے سے وہ آئے تو کہا کہ بہت اچھی سواری پر ہو آپ تو نبی کریم صدم نے فرمایا کہ سوار بھی اچھا ہے سوار بھی اچھا ہے تو کیا اب ہم یہ کہیں گے کہ حسن ہسن کے اوپر ہیں اور آپ کنڈوں پر ہیں تو وہ آپ سے افضل ہو گئے اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا یہ کیا ہے کمزور باتیں جہازت کی باتیں ہے کہہ دیں کہ واقعی پیغمبر جو ہیں ان کی حفاظت تو سب کی اللہ نے زمین پر کی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت آسمانوں پر کیوں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت آسمانوں پر کیوں کر رہے ہیں ان کی حفاظت زمین پر کیوں نہیں کر رہے اور یہ سوال بھی بڑا بیکار سا ہے بیکار اس لیے ہے کہ بات وہی جو ابھی پہلے میں نے عارض کی کہ بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت پر موقوف ہے وہ جس کو جہاں رکھے جس حال میں رکھے بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا یہ بندے کی بندگی کے خطاب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی حکمت کی بات ہے اور وہ یہ کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے وہ دجال کو قتل کرنے کی ہے کافر کو کافر بنانے میں جو بنیادی کردار ہے وہ ابلیس کا ہے ابلیس شیطان کا کردار ہے اور ابلیس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان نقئی دشریفہ نکاح ذریقہ ابلیس کا مکر یہ انتہائی کمزور ہوتا ہے بخلاف دجال کے درجات کے بارے میں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور کتنا ڈرایا ہے اتنا ڈرایا ہے کہ ایسا ایسا ڈرایا ہے کہ یہاں تک کہا ہے کہ اس کے شر سے پناہ مانگو اور یہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو وہاں جانے کی کوشش نہ کرنا اس سے اجھنے کی کوشش نہ کرنا وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا اتنا زیادہ ڈرایا ہے اور اتنا سخت کافر ہے کہ ابن سیاح کے بارے میں جب صحابہ کو تھوڑا سا شک تھا کہ آیا وہ دجال جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے یا کوئی اور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر ادان کی عمر وہ صحابی ہیں کہ جن سے شیطان ڈر کر راستہ بدل دیا کرتا تھا اتنا بہادر عمر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں دجال یہی ہے آپ مجھے اجازت دیجیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے اگر دجال میری زندگی میں آیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں اگر دجال میری زندگی میں آیا تو میں خود اس کو قتل کروں گا لیکن اگر میری زندگی میں نہیں آیا تو پھر عیسیٰ ہی اس کو قتل کریں گے تم تمہیں اس پر قدرت دی ہی نہیں گئی تم اس کو قتل نہیں کر سکتا تو لہذا بلا وجہ کسی کا نہ ہے خون نبا عمر جیسا آدمی تو اس کو قتل نہ کر سکے جس کے بارے میں کافر بھی اس سے ڈرتے تھے اور جب وہ ہجرت کرنے کے, لیے کر کے آیا تو عام کھل کہا کہ جس کو بیوی بی کو بیوہ بنانا ہو بچوں کو یتیم بنانا ہو تو وہ سننے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں یہ اعلان کر کے آیا اور ساتھ 20 25 بندے پھر ان کے ساتھ آئے لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا وہ عمر وہ اگر دجال کو قتل نہیں کر سکتا تو معلوم ہوتا ہے کہ کافروں میں یہ کفر کے لحاظ سے ایک طرح کا شیطان سے بھی بڑھ کر ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ روحانی طاقت کی ضرورت ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے اور روحانی طاقت اس وقت حاصل ہوگی جب کہ انسان کو خادث فرشتوں والد و ماحول میں رکھا جائے گناہوں کی آلودگی سے اس کو دور رکھا جائے اور وہاں پر اس کو اتنا زمانہ تربیت دی جائے کہ وہ روحانی طاقت سے بھرپور ہو کر نیچے آ جائے اور پھر وہ دجال کو قتل کر سکے ریسا علیہ السلام کو یہ جی طاقت اتنی زیادہ ملے گی اتنی زیادہ ملے گی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہشات سے بچاتے ہوئے اس کو پیدا کیا ہے جس میں میاں بیوی بی کا ملاب نہیں ہے یہاں پر اللہ نے ان کی روح کی حفاظت کی پھر دوسرا یہ کہ فرشتے وہ فرشتہ اللہ نے بھیجا جس کو روح القدس کہا جاتا ہے جبرائیل جو تمام روحانی فرشتوں کا سردار ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا اس فرشتے کو حکم دیا کہ تم ان کے گریبان میں پھونک دو مریم کے گریبان میں پھونک دو تو روح کے ذریعے سے روح, روح،, اسی وجہ، روح کے ذریعے سے یعنی جب رحیلا اسلام خود روح ہیں، پھر ان کو روح کے پھونکنے کا حکم دیا باپ کا وسیلہ بیچ میں سے ہٹا دیا دنیا میں اللہ نے اس طرح ان کی حفاظت کی اور جب درجات کے قتل کرنے کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے پہلے اللہ نے اوپر فرشتوں والے ماحول میں ان کو رکھا ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے اور اس ماحول سے بچا کے رکھا تاکہ ان کی روحانی طاقت بڑھ جائے اور وہ پھر اتنی بڑھ جائے گی کہ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ وہ سانس لے اور کوئی آدمی ہے لیکن بجا کے ساتھ جی ہے اس کی حکمت اللہ اچھا بس اور جی تھوڑی سی نشانیاں بتلا دیں جی اچھا تھوڑا سا آخر میں میں نشانیاں بتلا دوں گی چونکہ مرزا قدیانی نے بھی کہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں قرآن میں یا حدیث میں بتلائی گئی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں تو تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں ساری نشانیاں نہیں اکثر نشانیاں میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا حدیث میں اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے عیسیٰ عیسمہ المسیح ابن مریم یہ قرآن نے کہا ہے اور مرزا کا نام کیا تھا غلام احمد کیا نام تھا غلام احمد عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے تو تین لقب آئے ہیں ان کو مسیح بھی کہا گیا ہے ان کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے ان کو قدیمت اللہ بھی کہا گیا ہے اور مرزا کا غب ہے سورمار اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن نے مریم بتلایا ہے کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا مریم اور مرزا کی والدہ کا نام ہے چراغ بی بی اور گھسیٹی کا نام سے مشہور تھی پھر عیسی علیہ السلام کی والدہ کی پاکی کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ جو لوگوں نے ان کی طرف زنا وغیرہ کی تہمت منسوخ کی ہے یہ غلط ہے وہ اس سے پاک ہیں قرآن نے گواہی دی اور چراغ بی بی کی گواہی قرآن نے نہیں دی بلکہ ان کے بیٹے کے بارے میں مرزا کے بارے میں لکھا ہے انہی کی کتابوں میں کہ مرزا غلام احمد جو ہے مسیح مؤود مسیح مؤود سے یاد کیا اس کو کہ مسیح مورو جو ہے اللہ ہے اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے ولی اللہ کہا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا ہیں تو اگر اس سے کبھی کبھی زنا ہو جائے تو یہ روز کی ضرورت تو اب فصل تو ایسی ہے اب اصل کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے <تصح> یہ علیہ اسلام آسمان سے ناصل ہوں گے اور مرزا زمین پر پیدا ہوا ہے وہ دو فرشتوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور مرزا کو تو مڈ وائف نے وصول کیا ایسے ہی ہوتا ہے نا چاہ. وہ جب اتریں گے تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے ایسے لگ رہا ہوگا جیسا کہ ابھی تازہ تازہ غسل کر کے آئے ہیں اور مرزا کی پیدائش جو بچے کی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ خوشبوؤں میں بسا ہوا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو چادریں پہنی ہوں گی جب وہ اتریں گے زرد رنگ کی چادریں یہ چیز میں ذکر ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنے کہتے کپڑے پہن کر آتا ہے کپڑے ہوتے ہیں ننگا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو وہ خوش ہوں گے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے یا ہنستا ہے تو یہ ہے موٹی موٹی نشانی پھر یہ کیا اس اسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ روزے اطر میں دفن ہوں گے اور مرزا کہاں دفن ہوا ہے قادیان میں قادیان میں ہاں اس نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ ہم یا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے یہ تمنا اس کی بری نہیں ہوئی قادیان میں اور قادیان میں کہاں مرا ہے خیر وہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ اس طرح کی زد کی موت سے سب کی حفاظت کرے کہ آرمی ٹوائلٹ جائے اور ٹوائلٹ کی کیفیت میں بیٹھا ہو اور وہاں پر اس کا خاتمہ ہو تو اس طرح کی کیفیت میں یہ مرا ہے اچھا اب یہ تو موٹے موٹے سوال تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں اب آگے دو چیزیں ان کی رہتی ہیں وہ آپ لوگوں کی طبیعت پر موقوف ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ آیتوں میں اور حدیثوں میں جو اپنی طرف سے تحریف کی ہے تو وہ تحریفیں کہاں کہاں کی ہیں اور ان کے کیا کیا جواب ہیں ایک تو یہ بحث ہے اور دوسری بحث یہ ہے کہ جو قرآن کے دلائل ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر پیش کیے تھے ان میں سے ہر دلیل پر انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں تو ان اعتراضات کے جواب ہیں اگر آپ لوگوں کا موڈ ہو تو اگلے درسوں میں اس کو جاری رکھا جائے اور اگر تھک گئے ہوں تو اس موضوع کو بند کر دیں اور قرآن کی طرف آ جائیں آپ لوگوں پر موقف ہے تو اس کو پورا کر لیں آپ کے فکر کو کون سن لیں گے ان کو خطرہ ہے ان کو خطرہ اس اعتبار سے یہ تو ہے ناروے کے تو ناروے میں مرسائی بہت زیادہ اور اسٹیشنوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے لے جاتے ہیں کہتے ہیں آئیے ہمارے یہاں نواز پڑھی ہے فارم بڑھوا سے جی گا دیکھو تو تو قضیان علاقے جائیں پیدا ہوئے وہی ہوں گے مقامی پتہ نہیں خدا جانے یا مفادات ہیں یا کیا ہیں بس یا دماغ کی خرابی ہے میں تو دماغ کی خرابی تو ہوں گی اب اس طرح کے جو دعوے ہیں بلکہ یہاں تک اس اللہ کے بندے کا دعوی ہے کہ سال میں اچھی مہینے حیض آتی ہے اور چھ مہینے نہیں آتی ہے تو ایسے آدمی کو ہاسپیٹل میں ہونا چاہیے،, چاہیے خود سوچیں تو اب آدمی کیا کہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ یہ میں تو ہے ٹاپک وہاں پر بحث ہوگی ابھی ہم آتے ہیں قرآن کی طرف انشاءاللہ اور دارو میں جب یہ پورا ہوگا تو آپ سی ڈی گے. وہ ویب میں ڈال دیں گے سارا کیوں چلو آپ کی رائے, آگے قرآن, پر. کی رائے آگے قرآن پر ان کی رائے آ پر آپ کیا کہتے ہیں قرآن پر خان صاحب بولے میں تو آ جائے مدثر قرآن پر اکثر ساتھیوں کی رائے جو قرآن کی ایسے ٹھیک ہے تو ایسے کرتے ہیں اب کبھی نقصان نہیں ہوگا ان کے بھی فائدہ ہوگا یہ کہیں گے کہ کہاں لے جا کے پھنسا دیا میں تم درس کے لیے ہوں دے بیٹھتے جی اب اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار اللہ تبارک کی حکمت پر قربان جائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچانے کے جو انتظام کرتے ہیں اتنی دے جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے اور انہی لوگوں نے ان کو شہید کیا جو آج کل خوب اپنے آپ کو مرتے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مثال کہاں پر ہے تو یہ جی اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں صحیح خبر کسی کے پاس نہیں ہے کچھ پوتوں کے بھی مزاح ہیں ان کے نام سے کئی جبوں پہ مزار ہیں، لیکن خود ان کا صحیح پتہ نہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی ایک مد ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں جا کر ان کی پوجا کی جائے گی ان کو خدا بنایا جائے گا لوگ ان کی قبر کی عبارت کریں گے ایک نام وہ تو بہت بات وہ تو پوتے اکثر احد جو ہیں ان کی خبریں وہاں پر رہے ہیں بقی میں ہیں اور ایک چار جواری کے اندر ہیں اکثر کی خبریں وہاں پر رہے ہیں اور کچھ ہزاروں شاید یہاں نہیں آئے تھے بلکہ میں نے بتلائے تھے درس میں کہ کون کس کی خبر کہاں پر ہے وہ مختصر بتلایا تھا جو انعامت کے بارے میں درس ہوا تھا ہو سکے تو اس کو دوبارہ سمجھنا دو دو. کوئی پتہ نہیں, نہیں صحیح خبر کسی کے پاس نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صحیح خبر کسی کے پاس نہیں اقدم عین اسی کہہ رہے ہیں یاروں کا اس کی بھی صحیح خبر نہیں بارہ رو جو ہے یہ وفات کی تاریخ تو پکی ہے پیدائش کی نہیں جو محقق لوگ ہیں وہ بارہ کو پیدائش نہیں بنے وہ ساتھ کو یا گیارہ کو اس طرح اور تو سوال نہیں ہے میرا خاص طور آپ ان کے ان کے جماعت خانے میں جائیں گے تو ان کی مزید پر قدمہ بھی لکھا ہوگا ان کے یہاں باقاعدہ اذان بھی ہوتی ہے نماز بھی ہوتی ہے اور سیم ہوتی ہے کوئی فرق نہیں کرتے اور لوگ اسی سے دھو کے کھا جاتے ہیں تو جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے شکار میں آ چکا ہے تو پھر اس کو برا کرتے ہیں. آہا, سب بلکہ آفر کرتے ہیں حج پہ چوری چھپ کے جاتے ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تو اگر ان کو پتہ ہاں چ... سب نے تو اگر ان کو پتہ چل جائے گا قرضی نہیں تو پھر جانے لیکن یہاں سے دوسرے ناموں سے برٹش پاسپورٹ بنا کر جاتے ہیں لیکن چوری چھپ کے جاتے ہیں وہاں پتہ چل جائے تو اس نام پر ان کی بھی ہاں وہ ظاہر کرنا پڑتا ہے بولتے ہیں اور یہ شور بھی مچا دیں کہ ہم ہوتا بلکہ ان کے بڑوں کی طرف سے ان کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو مسلمان لکھو اور مسلمان شکر اور مسلمانوں کے کاموں میں جڑا تاکہ تم آپ تمہارے حالات ٹھیک ہو جائے یہاں تک ان کو کہا گیا ایک تبدیلی مرکز ہے پنجاب میں مظفر گڑھ میں جاتے ہیں اس کے امیر تک کے بارے میں لوگوں کو شک ہے تبدیلی مرکز کے امیر کے بارے میں کہ مرزائی ہے یا کون وہ قسمیں بھی کھاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ تم قسمیں بھی کھاؤ تو بہت عجیب مسئلہ بن گیا ان کو تھا اب ہے یا نہیں اللہ اسی سال کی اطلاع میں سوال کم ہے